حضرت یوسف علیہ صلاح نے جب ان باتوں کا اظہار کیا تو یہ اظہار جو تھا یہ اظہار اتمام حجت کے لیے تھا یہ اظہار اس لیے تھا کہ کسی کو وسوسہ باقی نہ رہے لیکن پھر بھی آپ نے یہ خیال کیا کہ اس میں نفس کی بڑائی آپ کو محسوس ہوئی تو آپ نے آجزی کا اظہار کیا اور گویا کہ ہمارے لیے درس عبرت اور نصیحت ہے فرم وما ابر نفسی میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا یہ تو مجھ پر میرے رب کا کرم ہے ان نفسل امارا تم بسو نفس امارا نفس تو ضرور برائی ہی کا حکم دیتا ہے اِلَّا ما رحم ربی اس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے آمی. یعنی میں میں سے آپ نے اجتناف فرمایا یہ تو ضرورت تھی تو آپ نے وضاحت کر دی اور پھر اپنے نفس کی کاٹ آپ نے فرمائی وہ تو نبی ہیں معصوم ہیں ہمارے لیے نصیحت ہے انسان نفس پہ بھروسہ نہ کرے اور اللہ کی رحمت کا سوال کرے اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے ان نغبی غفور رقیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے مادشاہ نے آپ کو بلانے کے لیے سینکڑوں فوجی بھیجے سواریاں بھیجیں بڑی شان و شوقت کے ساتھ آپ قید خانے سے نکالا گیا آپ نے قید خانے سے نکل کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ قید خانہ زندوں کی خبر ہے اور پھر فرمایا اللہ ہر ایک کو قید خانے سے محفوظ فرمائے ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا بغیر کسی جرم کے وہ آج قید و بند میں ہیں اللہ تعالیٰ ان بے گناہوں کو قید خانے سے نجات عطا فرمائے جب آپ بادشاہ کے دربار میں گئے بادشاہ نے کہا فقال الملک تو نی بھی استخلی بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے لیے آج یہ اعزاز ہے کہ میں آپ کو اپنا سب سے مقرب بناتا ہوں یعنی آج میرے یہاں تمام میں سب سے قریبی آپ ہیں اس قدر وہ خواب کی تعبیر سے خوش ہوا اب کہنے لگا آپ مجھے خواب کی تعبیر سنائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر سناؤں کہ مکمل خواب سناؤ تو کہنے لگا خواب میں نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا تم نے مکمل بیان نہیں کیا تم خواب کا یہ یہ حصہ بھول گئے ہو جب آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کا خواب سنایا تو یہ حیران رہ گیا اور کہا کہ یہ علم آپ کے پاس کیسے آیا تو آپ نے فرنا یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا بادشاہ ستر زبانیں جانتا تھا جس زبان میں بادشاہ نے گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں جواب دیا اور اس کے علاوہ آپ نے کئی ایسی زبانیں استعمال کی جو بادشاہ نہ سمجھ سکا اور کہا یہ کون سی زبان ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے تو مختلف زبانیں سیکھ جانا غیب کی خبریں معلوم ہو جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے ان اللہ اعلیٰ کل شن قدیر وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے جب یوسف علیہ السلام پر اللہ کی فضل کا یہ عالم ہے تو عاقع تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو ارشاد فرمایا بکانا فضل اللہ علیہ کا عویمہ اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے ساری دنیا کے متعلق فرمایا دنیا قلیل ہے اور حضور پر جو فضل کا ذکر فرمایا فرمایا اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے تو جس پر عظیم فضل ہو ان کی طاقت اور ان کے علم کا کیا عالم ہوگا فلم کل پھر جب حضرت علیہ سلاۃ وسلام نے بادشاہ سے کلام کیا کالا ان نقل یو مدئی مکین آج کے دن آپ ہمارے پاس عزت والے ہیں دیانت دار ہیں قابل بھروسہ ہیں پھر بادشاہ یہ کہنے لگا کہ اتنا بڑا نظام کون چلا سکتا ہے کہ سات سال تک اتنا خیال رکھا جائے کہ اناج ضائع نہ ہو اس کو اسٹور کیا جائے اور پھر سات سال تک لوگوں کی ضروریات کے مطابق آہستہ آہستہ دیا جائے تو یہ چودہ سال کا ایک پورا نظام ہے تو حضرت یوسف علیہ السلط نے فرمایا کہ یہ انتظام آپ مجھے دے دیں میں آپ کو چلا کے بتاؤں گا خز یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں یعنی مجھے آپ کے تمام مالی معاملات میرے ہاتھ میں دے دیجیے انی حفیع عالم بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب اس پر ماہر فرمایا ہے کہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے لیے کوشش کی کہ غلامی کی زندگی ساری زندگی گزارے اور کہاں اللہ نے آپ کو بادشاہ کا قرب دے دیا اور پھر بادشاہ نے آپ کو نہ صرف مالیات کا شعبہ دیا بلکہ تفسیر میں موجود ہے کہ عزیز مصر تو معذول ہو چکا تھا آپ کو وزیر اعظم بنا دیا پھر ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لے آیا اور کفر سے اس نے توبہ کی اور پھر آپ کو پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا اور خود آپ کا غلام بن گیا وہ کدا اور اسی طرح مکنالی یوسفا فل اردے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دینے والا رب العالمین ہے اور جب وہ کرم فرما دے دنیا کی کوئی طاقت کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یت بو مینا یشا تاکہ وہ جہاں چاہیں رہے پوری مصر کے بادشاہ بن گئے نصیب برحمتنا من نشا ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں حصہ عطا فرماتے ہیں اولا ندی او اجغل محسنید. اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے اللہ کی یاد میں مجبور رہے تو کئی سالوں کی مشکلات کے بعد اللہ نے آپ کو وہ سلا دیا کہ پورے مصر کے آپ بادشاہ بن گئے کہاں تو آپ مصر میں آئے تو لوگوں نے آپ کو غلام سمجھا آج آپ مصر کے بادشاہ بن گئے عیسائیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں حصہ دیتے ہیں اے پروردگار یوسف علیہ سلام کا صدقہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ آتا فرما والا اجر الآخر خیر یہ تو دنیا کا اجر ہے نیکی کرنے والے کو دنیا میں یہ مقام دیا جاتا ہے آخرت کا اجر ضرور ایمان والوں کے لیے بہت بہتر ہے وہ کانوں ان لوگوں کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے جو ایمان بھی لاتے ہیں وہ قانو اور وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں بس کیسے بھی حالات ہوں انسان اگر متقی بن جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے وہ میتل جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں بھی غیبت نہیں کرتا توہمت نہیں لگاتا وہ انتقام نہیں لیتا مشکل حالات میں بھی وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر شریعت کی پابندی کرتا ہے